آپ کو خاص طور پر بات کر رہے ہیں میں اس کو اس طریقے سے ان کاموں میں لگا کر کیریئر کو اپنا جو ہے تباہ کر رہے ہو لیکن دیکھو جس راستے پر ہم چلتے رہے تم بھی آؤ اور اگر مل فرض فرض ہمارا یہ راستہ غلط ہوا اور اگر خدا کے ہاں واقعی کو پکڑ ہو گئی تو ہم ذمہ دار تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے تمہاری طرف سے جواب ہمارے ذمہ دار یہ گویا کہ نہای خیر خواہی کے انداز میں جیسا کہ میں صبر کی بحث کے ذمن میں ابتدان عرض کر چکا ہوں کہ صبر جہاں تشدد کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے وہیں کسی وقت ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں لالچ کے مقابلے میں اور یہ ہمیشہ ہوا ہے جب بھی باطل نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ اہل حق جو ہے یہ ہمارے تشدد اور دباؤ کے آگے تو نہیں جھک رہے تو پھر انہوں نے کوئی لالچ دیا کوئی مداحنت کی دعوت دی کوئی مصالحت کی دعوت دی کچھ گو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرو کچھ اپنی منوا کچھ ہماری مان لو تو واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں معاملات کے اندر اپنے آپ کو اپنے طے کردہ راستے پر برقرار رکھنا نہ تشدد سے اس راستے کو چھوڑنا اور نہ ہی کسی لالچ یا ٹیمپٹیشن کی وجہ سے اس سے منحرف ہونا اسی طریقے سے یہاں بزرگوں کی وہ خیر خواہانہ نصیحت جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے فرمایا وقال الزین کفر النزین عامن تب او اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے او سبھی ہمارے ہی راستے کی پیروی کرتے رہو چلو انہی نقوش پا پر اسی نقش قدم پر جو ہمارے اور ہمارے آباؤ و اجداد کا ہے یہ ہماری ریتیں یہ ہماری رسمیں یہ ہمارے عقائد یہ ہمارا کلچر یہ ہماری تہذیب یہ ہمارا تبد اسی کو اختیار کیے رہو و مل خطا اور ہم اٹھا لیں گے تمہاری خطاؤں کا بوجھ یہاں اگر کہ لفظ خطا جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے لیکن اصل میں مراد ہے بالفرض یہی تمہیں گمان ہے نا کہ یہ اگر دین غلط ہے ہمارے آباؤ اجداد کا یا قائد اگر غلط ہے تو ہم پکڑے جائیں گے بات پرس ہوگی بالفرض فرض تمہارا خیال درست نکلا ہماری بات غلط ثابت ہوئی تو چلو پھر ہم وہاں جواب دیں گے تمہاری خطائیں ہمارے ذمے تو اشک ناس کر خونے دو عالم میری گردن کا میں ذمہ داری لیتا ہوں بل ناہمل خطا یا تم آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ وہی پرسویشن پرسیکیوشن ایک طرف تھی پرسویشن دوسری طرف ہو رہی اور اس میں وہ بزرگانہ انداز خیرخانہ انداز اسی کو کہا ہے فیض نے بڑے پیارے انداز میں کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت یہ دو طرفہ بات آتی غیر گالی دے گا اپنا جو ہے وہ ملامت کے انداز میں کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی کیریئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ اپنے کیریئر بناتے ہیں نوجوانوں کے کیریئرز کے کی کاسٹ پر اپنا مستقبل سوارتے ہیں تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو باز آ جاؤ اور اگر کوئی خطا ہوئی ہم جواب دیں فرمایا وما هم بحاملین من ہم من خطا اور نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کی خطاؤں کے بوجھ میں سے کچھ بھی ان نحم لقیناً وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یعنی یہ کہ آخرت کا معاملہ یہی ہے بار بار قرآن مجید میں آیا ہے لا زیر واضح تم بزن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ خالص انڈیویجولسٹک اپروچ ہے دین کی ایک تو یہ کہ قیامت کے دن حاضری بھی ہے کل لحم آتی ہے یومل قیامت فردا ہر شخص کو اپنی انفرادی حیثیت میں وہ جو گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے اف دی ڈے آف ججمنٹ اپنی ذاتی حیثیت میں فیس کرنا ہوگا نہ کوئی باپ کام آئے گا نہ ماں کام آئے گی نہ بیوی کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی ہر شخص کو جواب دہی اپنی کرنی ہے اور یہ بھی کہ ہر شخص کو اپنا حساب پیش کرنا ہوگا اسے ہم نے کیا دیا تھا اللہ کی طرف سے وہ آسما ہوگا کہ ہم نے تمہیں یہ کچھ دیا یہ حالات دیے یہ تمہیں موروثی طور پر یہ کچھ عطا کیا تھا پھر تمہیں اس انوائرمنٹ میں رکھا تھا اس کے بھی کچھ خیرات یا حسنات یا سیاحت تھی ان سب کو اکاؤنٹ فور کر کے اب تم بتاؤ کہ تم کیا کر کے لائے تو کل لوگ مطلب یوم قیامت فرقا اور ہر ایک کو اپنی جان اور اپنے نفس کی اس وقت فکر ہوگی نفسی نفسی جسے کہا گیا بعض احادیث میں اور قرآن مزید میں دو جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ اس درجے شدت کی کیفیت ہوگی کہ انسان یہ چاہے گا کہ میرے ماں باپ اور میرے میری بیوی اور میرے بچے اور میرا پورا خاندان پورا کنبا پوری قوم یہاں تک کہ پوری نوع انسانی جو ہے وہ جہنم میں جھونک دی جائے لیکن کسی طرح مجھے بچا لیا جائے وہاں تو معاملہ یہی ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ در حقیقت اپنا بوجھ خود اٹھائے گا لا تذیر واضح تم ملتا افراد بما هم بحاملین من لین من شعی ان ہم لازم یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں البتہ فرمایا والا یہ ملن اسکال ہوں وہ اسکالم وہ لازمن اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ مزید بوجھ یعنی یہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں ان کو حق کے راستے سے منحرف کرنے کے لیے جو یہ باتیں بنا رہے ہیں دو طرفہ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ چاہے تشدد و تعذیب ہے اور چاہے یہ اس طرح کا سمجھانا ہے اور افام و تفیب ہے اور اس طرح سے خیر خواہانہ نصیحت اور راز ہے ان دونوں سے وہ در حقیقت اپنے بوجھوں میں تو اضافہ کر رہے ہیں خود یہ ان کے اعمال ہے یہ خود ان کا قصب ہے اس کے بنا پر ان کے گناہوں کا بوجھ تو بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ ایک نوجوان کو گویا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے تمہارا بوجھ کم نہیں ہوگا اگر تم نے کہیں ان کی بات پر سے اثر قبول کر کے اور متاثر ہو کر کسی درجے میں بھی اگر مرادیت اختیار کر لی پسپائی اختیار کر لی یا یوہل لذینہ امن میئر تدمیر نہیں فسوف یاط اللہ قوم یہ بہ یہ بول رہا یہ سورہ معیڈہ میں جا کے پھر مضمون خوب کھلا ہے سوچ لو کہ اگر قدم پیچھے ہٹنے شروع ہوئے تو بدترین انجام ہے جس تک جا پہنچو گے اور وہاں ان میں سے کوئی یہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں کوئی وہاں تمہارے کام نہیں آ سکے گا پر یوم اللہ تجزی نفسن نفسن شیل ولا یق مل و منہا شفات ولاق ادو مینا عدل اللہ اس دن کا جو ہے اپنے سامنے پیش نظر رکھو اور ڈرو اس دن کے حساب کتاب کی سختی سے جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہیں آ سکے گا نہ اس سے کوئی معاوضہ دیا جائے گا نہ کوئی فلیہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کسی جانب سے کوئی مدد مل سکے گی تو فرمایا یہ لوگ اٹھائیں گے لازمن اپنے بوجھ بھی باس قالم باسطالحم اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید بوجھ بھی والا یوس ان نہ یومل قیامت یا اور ان سے لازمن باس پرس ہوگی قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں کہ جو افتراح یہ کرتے رہے یہ سارا جو افطراع ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جواب دے ہی کریں گے ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے ہم ذمہ دار بن جائیں افتراح ہے یہ جھوٹ گھڑ رہے خلاف حقیقت ہے قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا تو یہ اپنی اس افطرا کی وجہ سے اپنے بوجھوں میں اضافہ کر رہے ہیں ان سے پوچھ گچھ ہوگی بنا یوس الومل قیامت اب ماں یفترون یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سیگا جو تاکید کا ہے کہ فیل گزارے سے قبل لام مختوب اور پھر نون مشدد میرا گمان یہ ہے میں نے پورا پورے پرانے مجید کا اس اعتبار سے جو ہے جائزہ تو نہیں لیا ہے لیکن جس کثرت کے ساتھ کس رکو میں یہ سیگا استعمال ہوا ہے گمان غالب یہ ہے کہ اس کثرت کے ساتھ کسی اور مقام پر آپ کو یہ سیگا اتنا نہیں ملے گا میں نے گنتی کی تھی کہ ان تیرہ آیتوں میں دس جگہ پر یہ سیکھا آیا بل یا اللہ اللہ تعالیٰ جان کر رہے گا ل... ل... ل... في آتے نلود خر الذي آسن المن اس طریقے سے یہ تاکید انتہائی اس لیے کہ جو بھی حالات تھے شدید ترین جن سے کہ صاحب کرام بالخصوص غلاموں کے طب سے تعلق رکھنے والے اور نوجوانوں میں جن شرائط کے ساتھ دو چار تھے اس میں واقع اسی شدت کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے دل جوئی کی بھی ضرورت تھی ری ایشورنس کی بھی ضرورت تھی پھر یہ کہ تحجید اور تنبیہ کی بھی ضرورت تھی،, یہ تھی یہاں یہ رکو تو مکمل ہوا جس پر کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا یہ پہلا دفت مشتمل ہے اب جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا یہ سورج مبارکہ سورہ, مبارک سورہ ان کل سات روپوں پر مشتمل ہے پہلے رکوع پر ہمارا یہ پہلا درس مشتمل تھا اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا آخری تین رکوع ہیں پانچواں چھٹا اور ساتواں یہ تینوں ہمارے درس میں شامل ہیں ان کا تو ایک ایک نفس کا مطالعہ کریں گے اس لیے کہ ان حالات میں ہدایات اس میں دی گئی ہے کیا کرنا چاہیے تم کیسے صبر و ثبات کا معاملہ کر سکو گے سہارا کہاں سے حاصل ہوگا مدد کہاں سے ملے گی استقامت حاصل کرنے کے سورسز کون سے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ فکر کے اور نقطہ نظر کے وہ زاویے کہ جن کی وجہ سے انسان میں صبر و ثباط اور استقامت اور استقلال پیدا ہو جائے ایک ایک کر کے خوب اجاگر کیے گئے ہیں تو گویا کہ ہدایات اہل ایمان کے لیے جو اس قسم کے حالات سے دو چار ہوں شدائد و وسائل سے ان پر وہ تین رکو نہایت جامع البتہ درمیانی تین رکو جو ہیں یہ اس سے پہلے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں تھے اکتیس آیات ہیں ان درمیانی تین رکوعوں کی اس مرتبہ میں ان میں سے دس آیات کو شامل کر رہا ہوں یہ جو تین رکوع ہیں ان کے بارے میں یہ جان لیجیے کہ یہ جو مکی صورتوں کا عام اسلو قرآن مجید میں ہے اور جو اس کے عام مضامین ہیں ان پر مشتمل ہے عام مضامین کیا ہے سب سے اہم مضمون توحید ہے ماعت کا اس بات ہے نمبر دو انبیاء اور اصول کے حالات و واقعات ہیں تو امبیا اور رسول کے جو حالات و واقعات آئے ہیں ان تین رکوعوں میں ان میں گویا کہ دو آئینے ہیں جو دکھا دیے گئے ایک آئینہ کفار بکہ کے لیے وہ آئینہ مشتمل ہے جو سابقہ انبیاء اور رسول کو جن سے سابقہ پیش آیا تھا ان کے دور کے کفار ان کا طرز عمل ان کا کردار انہوں نے جو باتیں کہیں ان کی گویا کہ یہاں پر ان کو نقل کیا جا رہا ہے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ اس آئنے میں ابو جہل کو اپنی تصویر نظر آ جائے اسی طریقے سے ابو لہب کو اپنی تصویر نظر آ جائے امیا ابن خلف کو اپنی تصویر نظر آ جائے لیکن اس کے ساتھ انبیاء اور رسول کا کردار جو ہے یہ آئینہ ہے محمد الرسول اللہ وزین معہو کے لیے کہ جو کچھ آج تم پر بیت رہی ہے دیکھو تم سے پہلے بھی یہ سب کچھ بیٹا ہے یہ تو اسراق کے در حقیقت سنگھائے میل ہے اس پر تو الٹا مطمئن ہونا چاہیے کہ انسان جیسے کسی راستے پر جا رہا ہو اگر تو قدیم زمانے کا معاملہ ہے کہیں کوئی نشان ہے ہی نہیں راستے کا تو ہوتا ہو سکتا ہے وقتاً فوقتاً دردگاہ پیدا ہو کہ پتہ نہیں میں کسی غلط رخ پر تو نہیں مڑ گیا ہوں صحیح رخ پر ہوں یا نہیں لیکن یہ کہ اگر نشانات راہ ملتے چلے جائیں تو اطمینان رہتا ہے کہ واقعی صحیح راستے پر ہوں اپنی منزل ہی کی طرف پیش قدمی کر رہا ہوں تو یہ امتحانات یہ ابتدائیں یاز معیشیں یہ تشدد یہ تعزیم یہ کوسٹ والی باتیں جو سننی پڑ رہی ہیں بلا تسماؤن من الزین اعت الکتاب ابن نظین اشرق الگن کثیرہ مسلمانوں تمہیں کثیر عذیت بخش باتیں سننی پڑیں گی کثرت کے ساتھ ان سے بھی جو مشرق ہیں ان سے بھی تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی سننا ہوگا اور جھیلنا ہوگا برداشت کرنا ہوگا یہ تو گویا کے اس راہ کے نشانات راہ ہے سنگھائے بل ہے گویا ایک بل واسطہ صبر و سباد کا ایک سبق ہے پہلے رقو میں جس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا براہ راست گفتگو ہو رہی ہے مسلمانوں سے جس میں کہ دونوں رنگ ہیں تحدید بھی ہے تنبیہ بھی ہے گجر و ملامت بھی ہے نیلجوئی بھی ہے لیکن یہاں اب بل واسطہ جو ہے یہاں انبیاء کرام اور سابق اللہ کے جو رسول تھے جیسے کہ ایک آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا حسمین کا ماں صبر اور انلازم من ال <الْمُسُّلْ> صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے ان العظم پیغمبر صبر کرتے رہے تو یہاں در حقیقت ان تین رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے حضرت لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے پھر قوم عاد و سمود کا تذکرہ ہے فرعون اور قارون اور حامان کا تذکرہ ہے ان کو تین رکوعوں میں یہ ہے در حقیقت اباؤ رسول جو قرآن مجید میں مقصت آئے ان کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ساری آیات تو ہم نہیں پڑھیں گے لیکن یہ کہ ان میں اولین آیات چار آخری آیات چار اور درمیان میں سے دو آیات اس کا مطالعہ ہے کہ جو میں نے اس منتخب نصاب میں اس مرتبہ شامل کیا ہے تو اللہ کا نام لے کر دوسرے رکوں کی پہلی دو آیات کا اب آپ مطالعہ کیجئے وہ بدل دو ٹھیک ہے ولقد اللہ روح علاقوں میں ہی فلب سفیم الف صنت اللہ خمسی نامہ فاخد طوفان وحم عالم فان جینا صحاب سفین آیت بھیجا تھا نوح کو بھی اس کی قوم کی طرف علیہ سلاۃ وسلام فلب سفی تو رہے وہ ان کے الفسنت ان اللہ خمسین عامہ پچاس برس کم ایک ہزار برس یعنی ساڑھے نو سو برس اپنی قوم میں رہے فاخذ طوفان تو انہیں آ پکڑا طوفان نے عذاب الہی ان پر آیا طوفان کی شکل میں وہ عالمون اور وہ واقع ظلم کرنے والے ظلم عام معنی میں بھی اور ظلم جو ہے خاص طور پر قرآن مزید میں شرک کے لیے اصطلاح کے طور پر آتا ہے فان جے نہ ہو تو ہم نے بچا لیا اس کو حضرت نوح والے سلاط وسلام واصحاب سفی تھے اور کشتی والوں کو جو بھی کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہوئے ان کو بچا لیا و جالا ہا آیت اور ہم نے بنا دیا اسے تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی یہ دو آیات میں یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہے کہ نہایت اختصار اور نہایت جامعیت کے ساتھ آ گئی یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو ترتیب یہاں پر ہے وہی ترتیب تاریخی ہے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آج سے اندازہ یہ کیا جا سکتا ہے کوئی ہمارے پاس ریکارڈ ہسٹری اس معنی میں نہیں ہے قرآن مجید نے تو خاص طور پر تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے بیان ہی نہیں کیا ہے تورات ہمارے پاس ہے کہ جس میں ایک سیکونس بھی ہے ہسٹوریکل اور کچھ اس میں اندازے بھی ہیں زمانے کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آج سے سات ہزار برس قبل کی شخصیت حضرت نوح علیہ السلام اور اس اعتبار سے انہیں پری ہسٹورک کہا جائے گا کہ ہماری جو تاریخ کے جو دوسرے ذرائع ہیں معلومات کے تاریخ کے علم کے حصول کے وہ ابھی تک پانچ ہزار برس سے آگے نہیں بڑھے پانچ ہزار سال جو ہے آج سے قبل کے اس تک تو کچھ معلومات جو ہے مختلف ذرائع سے انسانوں کو حاصل ہوئی ہیں لیکن اس سے قبل کو ہم کہتے ہیں کہ تاریخ سے قبل کا زمانہ زمانہ قبل تاریخ پری ہسٹورک ایرا تو حضرت نو علیہ السلام کا تعلق جو ہے پری ہسٹورک ایرا سے ہے لیکن یہ کہ چونکہ تورات میں ان کی پوری تفصیل موجود ہے اس سے کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے اور عمروں کی بھی پوری تفصیل تورات میں دی گئی ہے اور اصول جان لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی روایت لینے کی اجازت دی وہ چیزیں کہ جو قرآن مجید کے بیان سے کہیں ٹکراتی نہ ہوتی حق جسو اور منی اسرائیل ولا حرج منی اسرائیل سے روایات لے سکتے ہو بیان کر سکتے ہو حرج نہیں البتہ جہاں قرآن نے نفی کر دی ہے جہاں قرآن کی کسی بیان سے ٹکرائے گی بات وہاں تورات کی بات رد کر دی جائے گی تو اندازہ یہ ہے کہ سات ہزار برس قبل اور یہ پہلے رسول ہیں اللہ کے حضرت آدم پہلے نبی پہلے انسان پہلے نبی حضرت آدم اور حضرت نوح کے مابین انبیاء ہوں گے تورات میں حضرت شیش کا بھی ذکر ہے علیہ السلاط وسلام قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں دوسرے یہ کہ قرآن مدید میں حضرت ادریس کا ذکر ہے تورات میں ان کے لیے اخنوق کا نام یا حنوخ کا نام آیا ہے تو حضرت ادریس اور حضرت شیس علیہ السلام یہ ہے حضرت آدم حضرت نوح کے مابین لیکن پہلے رسول جو ہے اللہ کے وہ حضرت نو حال ہی میں ہندوستان میں بعض ریسرچرز نے محققین نے کافی کھود کوریت کی ہے اگرچہ پہلے بھی یہ باتیں اجمالاً تو سامنے تھی کہ ہندوستان میں بھی بلکہ صرف ہندوستان میں نہیں آگے ہند سینی میں اور ملایا اور مختلف جو جزائر شک الہ ہیں ان کی بھی قدیم روایات میں طوفان نوح کا تذکرہ موجود ہے اور ہندوؤں کے ہاں جو منو کا اصطلاح کا جو لفظ ہے منو سمرتی یہ گویا کہ ان کا قدیم ترین صحیفہ ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ آسمانی صحیفہ ہے تو ایک جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ مہانو مہا, مہا بڑا حفیم نوح اسی کا مخفف ہو کر بنا ہے اور در حقیقت حضرت نوح علیہ السلام اور سیلاب کا ذکر کشتی کا ذکر اور اس میں ان کا بچنا اتنے رشی اس میں سوار تھے کشتی میں کہ جو بچے ہیں اور باقی نو انسانی ختم ہو گئی تو یہ سارا تذکرہ جو ہے موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو دنیا میں اس طرح کی چیزیں جو ہے روایات کی شکل میں ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے اہم ترین رفظ یہی ہے ساڑھے نو سو برس یعنی ان کے صبر اور سبات کا اندازہ کرو مسلمانوں اور مسلمانوں کے علاوہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر بالواسطہ مخاطب ہے جیسا کہ میں وایت آپ کو سنا چکا ہوں وسمر کما سبرا ارلاظم بنر رسول اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے دوسرے ار العظم پیغمبر صبر کرتے رہے تو ان کے سبر کو دیکھئے کہ ساڑھے نو سو برس تک سبر کیا ہے اگر تو یہ ساڑھے نو سو برس کے بارے میں ہمارے بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ یہ ساڑھے نو سو برس مسلسل طوفان نور سے قبل کیے گویا کہ حضرت نور علیہ السلام کی عمر تو ساڑھے نو سو سے برس سے زیادہ بنے گی یعنی پیدائش سے لے کر وحی کے آغاز تک کا وقفہ کچھ نہ کچھ عمر تو وہ بھی شامل کرنی ہوگی پھر طوفان سے نجات پانے کے بعد بھی زندگی کا کوئی حصہ یقیناً بسر کیا ہوگا اس کا بھی اضافہ کرنا ہوگا لیکن میں نے دیکھا ہے بعض حضرات نے تورات کی اس چونکہ تو رات میں سراہد کے ساتھ کل عمر ساڑھے نو سو برس آئی ہے اور اس کے حوالے سے قرآن مجید کا بیان بھی چونکہ اس کے ساتھ مطابقت رکھ رہا ہے تو میری اپنی ذاتی رائے بیب المفسرین کے ساتھ ہے کہ جو اس روایت کو قبول کرنے میں متعمل نہیں ہے تورات یہ کہتی ہے اور یہ صفر پیدائش جو ہے نی بک آف جینیسس کتاب پیدائش کے باب نو میں آیات اٹھائیس اور انتیس میں یہ تفصیل مذکور ہے کہ چھ سو برس کی عمر تھی حضرت نو علیہ السلام کی جبکہ طوفان آیا ہے طوفان کے بعد بھی ساڑھے تین سو برس تک حضرت نو اس دنیا میں رہے ہیں یہ ہے تشریح کے جو تورات کی ہے اور چونکہ جو مقدار ہے مکمل تعداد جو ہے ساڑھے نو سو برس قرآن مزید کی اس آیت میں جو دی گئی ہے یہ ٹیلی کر رہی ہے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ان مفسرین کی رائے جو ہے وہ قابل توجہ ہے اور قابل قبول ہے کہ یہ کل عمر ہے حضرت نو علیہ السلام کی اور در حقیقت اس میں ان کے صبر اور سبات کا مظاہرہ ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے بھی بحثیت مجموعی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انفرادی حیثیت سے گویا کہ اس میں ایک بڑا صبر ہے سبق ہے ایک رہنمائی ہے کہ ان کے صبر اور صبات کو دیکھیے اور اسی کی اپنے اندر بھی ایک کیفیت ہے مسلمانوں میں پیدا کرنی ہوگی بارک اللہ علی والا فی قرآن عظیم و نفانی و یا کمبل آیات وزر